سلیم اللہ تعال انسان کو زماتا ہے اور اس بات کو دیکھتا ہے کہ نیکی اثر کرنے کی ہمت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے آدمی ہمت کرے جروت حیرت ہمت کا مظاہرہ کرے تکالیف کو برداشت کرے کمر باندھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے مسلمین کتاب مولانا شب الامی صاحب رحمۃ اللہ لکھی تو یاد بہت کریں اس بات پر کہ مسلمانوں کو قربانی کرنی چاہیے گائے وغیرہ گائے کا تذکرہ کیے ہوئے اے? اور اگر کفار نہ چھوڑیں تو ان کو سمجھانا چاہیے اور وہ مانے نہیں اور مرنے مارنے پڑ جائیں تو پھر کمر باندھ لینی چاہیے قربانی ہے؟ لیکن نافذ کرنے کے لیے قتل کے سال کے لیے کمر باندھنے کا حمد اللہ علیہ فرما رہے ہیں ویسے حیران ہو رہا ہے خبر دا. دا نظام خبریں لوگ نزان کی ہونا کیسے اپنے آپ سی لو فرماتے ہیں کہ خبر بات تو نہیں چاہیے ایسا ہوئے نا کسی کو اور کسی کو یاد آ رہا ہے مسلمین کا بھیا نہیں مضمونی مضمون یہی مضمون یہی ہے ہم اصل میں بہت جلدی کمزور اور بزد اور بہتے ہو کر ماتر کے آگے تھار ڈال دیتے ہیں اللہ تعلی کی مدد تو تب آتی ہے جب آدمی ضرورت کا مظاہرہ کرتا ہے مجھے یاد ہے ہمارے میڈیکل کالج میں ایک واقعہ ہو گیا ان دونوں کی کالجوں میں لفٹیوں میں نقل عام چھوڑی ہوئی تھی نقل عام چھوڑی ہوئی تھی تو اس سے بہت اور باتوں کا تو خیر زیادہ بات ہے بہت زیادہ اخلاقی گراوٹ آ رہی تھی اس سے مجھے یاد ہے کہ میڈیکل کالج کا میں رہا تھا تو وہ پرچے میں ان دونوں کی حکومت تھی تو اس میں یہ تھا کہ مسلسل جو الگزامی طرح پرچے نہ رہے تاکہ کوئی مسئلہ آئے تو اس کو حل کرے کہ وہاں پر ہنگامہ کھڑا نہ ہو تو ہمارا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ اس میں مصروف تھا تو مجھے بھیجا میں کیا لڑکے نقل کر رہے تھے ہم سے میں نے کتابیں وغیرہ رکھوائی کیونکہ اتنی بے آئی میں اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا جو ہلکا وہ کہہ رہا ہے ڈاٹ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ان سے میں نکل لے رہا ہوں تو اس باقی لوگ تو آتے ہیں ان کو بتانے کے لیے آیا کرتے ہیں آپ کیسے کیسے آئے میں نے کہا میں سوچتی نہیں آیا کرتا ہوں. ادھر تک ہی نہیں لڑکے کتاب لے کر سامنے بیٹھا لکھ رہا تھا تو ان پرنسپل آیا نماز ہی پڑھتا تھا وہ پرنسپل وہ آیا اور اس کی طرف منہ موڑ کر دیکھنے لگ کے میں سامنے ایک لڑا آدمی خودکشی کر رہا ہے کسی معزز نیک آدمی کا بیٹا تو میں کیسے اس کو چھوڑوں یہ تو نہیں سمجھ رہا نا یہ تو اس بات کو نہیں سمجھ رہا لیکن میں ایک مطلب ہے کہ پختگی کی عمر کو پہنچا ہوا آدمی اور نتائج افعال کے اعمال کے نتائج کو جاننے والا آدمی میں ہمیشہ تو اس کو سمجھ رہا ہوں اب میں اپنے ہاتھوں کیسے ایک آدمی کو خودکشی پر چھوڑوں اب چلو اگر اس کے الگ کے سیاسی وفادات ہیں کہ عوام کچھ جو ہے خاموش رکھتے ہوئے اپنی حکومت کو چلانا چاہتا ہے تو اس کا مسئلہ ہوگا میرے سامنے تو اپنی توجیات اور اپنی ترجیحات اور اپنی تشریحات ہیں اس کو کہہ کر چلوں میں جو خدا تعالی کے نزدیک میرے اوپر کیا گما دیا تھی ہاں؟ گاؤں کا ایک محاورہ یاد آیا ہمارے گاؤں کا ایک لطیفہ ہے بڑا گندا لطیفہ ہے ہمارے مول صاحب کہا کرتا تھا کہ کلا کلا فصل ٹڑے رہا نا چاہیے ڈر گندا کیا کھاد جو ڈالتے نا گندی دیہات والی تو بڑی گندے فصل سے ٹھیک ہوتی ہے تو ہمارے گاؤں کے دو تین محورے بڑے بڑے بوڑھے نسم نکل کے ایک آج میں نماز پڑھا کہا ایک ہندو ہے وہ جھکا تو بچے کو ایک مسلمان نے کھا کے پیچھے سے جا کر اس کو ایسے کزا حجت کی جگہ پر انگلی دے تو بچے بے چاروں کو کیا پتا ہے اسے جا کر حجرت کی جگہ پر اس انگلی اندر کر دی کپڑے پہنے ہوئے آدمی پہ وہ کپڑے اتارے ہوئے خبر یہ سب میں کرے گا ذہنی خراب فاسد ہو جائے خراب ہو جائے تو ہندو جو تھا وہ بڑا ہندو بنیا تو بڑا مکار ہوشیار ہو کھائیاں ہوتا ہے اس نے اس بچے کو ایک روپیہ دے دیا ایک پیسہ اس زمانے میں ایک پیسہ میں گھر سے دیتے تو اس کے بنوانے میں سوراخ ہوتا تھا اس کو انگلی میں انگوٹھی شکر میں ڈال کر بچہ لے جاتا تھا اس پر جو ہے تو ایک موٹھی چنے اور ایک دو چکی گڑ ملتا تھا ٹافی معافی تمہارے زمانے میں پیشہ اور نام سنا تھا گاؤں میں سنا تھا مونگلی کی شردا پھر تو اس میں ایک روپے میں چوہٹ پیسے ہوتے تھے چونسٹھ پیسے ایک روپئے میں تو چونسٹھ پیسے کی یہ قیمت تھی آپ روپے کے چونسٹھ پیسہ کتنا بن گیا ڈیڑھ پیسہ بن گیا تو ڈیڑھ پیسے کی یہ تو سوار بھی نہیں ملتی ہے خیال صاحب نے اس کو اس ہندو نے اس کو ایک روپیہ یا ایک پیسہ دے دیا تو بچے بےچارے کو کیا پتا وہ سمجھا کہ یہ کہیں وہ اچھا ہے کہ اتنا اچھا کام ہے کہ اس پر پیسے ملا کرتے ہیں تو ہندو نے جو ہے اس کو نوازنے کے لیے اور اس کو اعزاز دینے کے لیے پیسے نہیں دیے تھے اس کا دو مہینے تین مہینے بعد سخت سزا کا منصوبہ تھا اس کے بارے میں تو فیصلہ ہوا کہ وہ لڑکا جب جا رہا تھا اسے دیکھا کوئی مسلمان پٹھان آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور رقو میں چلا گیا اسے دیکھا اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی پوزیشن ہے وہ پیسہ حاصل کرنے کی لکھو کی پوزیشن سے بڑی سی پوزیشن وہ جو گیا تو اس میں اس کو پیچھے سے شراب اگلی اس کو دینا تو وہ آدمی جو مڑا اسے نماز کب تھپڑا لڑکتا وہ جڑا سین پرانی اور لڑکا جو تین ماز کو تب پتہ چلا کہ جو میں کر رہا تھا اس کا نتیجہ کیا ہے معاف کریں کہ آپ کے حکمرانوں کو یہ عملی دینے کا طریقہ امریکہ سکھا رہا ہے اپنے عوام کے ساتھ خدا نخواستہ اللہ بچائے افغانستان جیسے حالات سے اللہ بچائے آپ اللہ ان کو نے دے کہ اس کے مبارک نہ بنے شاید بے خوب جو ہے تو آنکھیں من کیے ہوئے چل رہا تھا یہاں تک کہ جب ملک میں شروع ہو گئی ہے میں مجھے بڑا اس بات کر رہا میں آج کل اور اس پر میں اور فکر کر رہا ہوں ابھی جب آپ بیٹھے دوسری بات پڑھتے ہیں تو دوسری گوشتی میں ہم کچھ اور فکر کرتے ہیں کوئی مضمون ذہن میں اس کو بیان کرتے ہیں آپ لوگوں کو پڑھنے کی برکت سے کوئی بات ذہن میں جاتی اس کو بیان کر لیتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ سارے فساد سے اس میں اپنی حفاظت کا اپنے کا آپ کو بچانے کا طریقہ کار کیا ہے تو فوراً دل میں یہ بات آئی کہ دبی طریقہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر چلنا ہے دعا اور زاری اللہ کے حضور کر کے اور اللہ کی مدد مانگ کے اور اللہ تعالی سے فیصلے کرانا ہے اپنی قوت بازو پر اعتماد نہیں کرنا ہے کہ یہ تو خدا اعتمادی سکھاتے ہیں ہم خدا اعتمادی سکھاتے ہیں اللہ کے زبان کا اعتماد کرایا اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ کے حضور روئے دھوئے اور اللہ کے آگے فریاد کرے اور اللہ تعالی سے مدد مانگے رہے. اپنی ذات میں تقوی اور فلدگاری کا خیال کرے تو تب تک ہوں لا رکم یہ دو ہم عمران کی کیا ہے تو اوپر سے کوئی مضمون آ رہا ہے کفار کے ساتھ چپکلشکار ان کے ساتھ مشکل حالات کا تو آگے فوراً بیان کر رہی ہے لاظر کئی دونوں شعیع اگر تم ایمان لاؤ انہیں تمہارا ایمان درست ہو ایمان کو دست کرو وہ تک اور عمل کو درست کرو تقوی اختیار کرو تو لاضرکم نہیں نقصان دے گا تمہیں کئی دونوں مکر ان کا شیا تھوڑا بھی تب تک تصور لا درگم کئی دو مشیا جمو ہاں جی صبر کی تو مختلفوں کا پر تشریح کی پانچ چیزوں کو چار چیزوں کا صبر کہا جاتا ہے صرف کسی کی سختی کو کسی کی برا پتا کرنے کو کسی کی گالیاں بھیجتے جنے کو برداشت کرنا صبر نہیں صبر کے مختلف تشریحات ہیں جمو ڈٹو اور جمو اپنے حق پر اپنے موقع پر اپنی چیز پر ڈٹو اور جمو اور پریزگاری اختیار کرو تو پھر کا بکر جو ہے تو میں نقصان نہیں پہنچائے گا تو یہ نقوی طریقہ ہے آسمانی طریقہ ہے ان کے فساد سے بچنے کا اور ہمارے پہلے اکابرین نے جو عظیم نتائج داخل کیے ہیں تو وہ اللہ کے حضور اپنے ذات میں جو ہے تقوی اور پرزگاری اختیار کر کے اور اللہ کے حضور جاری کر کے اور اللہ تعبارہ اللہ سے اٹھارہ سو کی جنگ آزادی کے بعد سب کی پھانسی کا اور سب کے قتل کرنے کا انگریز کا حکم تھا اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کبھی مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کبھی اور مولانا مولولہ شریف گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی آپ بتائیں کا سوپرس لوگ جن کے پاس جن کا کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ اور آگے اتنی بڑی حکومت کی جس کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ تاج برطانیہ پر سوج غروب نہیں ہوتا اتنی وسیع پھیلی ہوئی کہ اگر ایک ایسے دینا ہے دوسرے ایسے مرات دو مراد ہو جاتی, تو جاتی پر غروب نہیں ہوتا اور آگے بے سرو سامان لوگ مولانا سیتامند گنگوئی احمد اللہ علیہ کو لے جا کر گرفتار کر کے جیلے بند کر دیا گیا ان کی پھانسی کا فیصلہ ہونے کا انتظار ہے مولانا قاسم نواسی رحمۃ اللہ علیہ کے چھاپے مار رہے ہیں گرفتاری کے لیے اور رحمتہ اللہ علیہ کے چھاپے مار رہے ہیں گرفتاری کے لیے اور عجیب صاحب نے سفر شروع کیا تھانہ بول کی طرف سے بمبئی کو نیت حضرت مکہ مکرمہ کی کے نیت سے اور مولانا احمد گنگوی رحمۃ اللہ راہ گرفتار ہو گئے مولانا قاسم ناوتی رحمۃ اللہ جو تھے تو وہ موجود رہے وہاں یہاں تک کہ ایک دفعہ جو گرفتاری والے لوگ آ ان کے پاس نے کہا کہ مولانا قاسم ناوتی کدھر ہے ان خود نہیں سے پوچھا جس جگہ وہ کھڑے تھے تو اس جگہ سے چند قدم دور ہو کر ابھی تو یہیں پر تھا تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب جان کے جانے کا خطرہ ہو اس وقت بھی جھوٹ سے بچا جائے کوئی ایسا جملہ کہا جائے کہ جس کے دو مانی بنتے ہوں اور دوسرا آدمی دو مانوں کو نہ پا سکے تو اس کو ایسا اشتباہ ہو جائے کہ آپ کی جان بچ جائے اس وقت بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ شیوں کا تقیہ نہیں ہے شریعت کا توریہ ہے شیوں کا تقیہ تو ہر وقت جھوٹ بننا اب سب جب بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں بغیر تقیہ کے کہہ رہا ہوں تو ان میں یہ ہوا ہے کہ دوسرے آدمی ہم اس سے بات کرے گا تو ایک ضرور جھوڑ کی ترسیم کو اختیار کر کے کر رہا ہوگا آپس میں ہو. بغیر تکیا کہہ رہا ہوں تو اگلے بغیر کوکیا کے کہا لیکن پھر بھی یہ تکیا ہی ہے <laughs> تو ایک دوسرے کو یہ سمجھ رہے ہو تو اس وقت ان کی جان بچ گئی پھر وہاں سے تین دن کے لیے پوش ہو گئے نکل آئے باہر لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو خطرہ نہیں اصل میں میں تو اپنے جان بچانے کے لیے پوشی ہو گئی تھی یہ تو وہ غالب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا تھا سارے کی کہ سارے سور میں جو دوسرے تین دن آپ تجری فرما رہے تھے آپ باہر نکل آئے تھے اس کے ہم نے تین دن پورے کر لیے یہ نقش آیات میں آجیم رد اللہ ماجد مکی رحمتہ اللہ کے سفر کو بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے پڑھے پڑھنے کی چیز ہے ڈاکٹر صاحب نقش آیات دیکھیے نقش آت کیا چیز ہے کیا چیز یہ کتاب ہے دیکھی کبھی نہیں نقش آیاد کو دیکھا نہیں بڑے شریر میں سے کیا پایا ہے نقشہ یاد مڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے حمد اللہ اس ایک دفعہ عجیب صاحب رحمۃ اللہ کا کٹ جو تھا وہ پانچ فٹ تھا دس گیارہ سال کے بچے یہ اپنا کٹ تھا اور لکھنؤ میں ان کے تبرکات میں سن کی ٹوپی ہم نے دیکھی ہے اوٹے پی ٹوپی میں آزاد اثر ایک جگہ پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر چھاپا گیا گرفتاری کا تو ان کو گھر والوں نے چارپائی میں ڈال دیا اور وہ کھانستے رہے تو ان کو اٹھا کر پولیس کے درمیان میں سے نکالنے کا مریض کو لے جا رہے ہیں وہ کھانستے رہے تو انہوں نے جو دیکھا ہوا دیکھا جو سارے ہندوستان کے علاقہ اس کی جگ آزادی کرا رہا ہے تو کوئی اتنا نہیں بلکہ پانچ فٹ کی بچت نہیں آنے. تو ہے وہ خاص خاص کے طور سے چرپائی پرفتار نہیں کر, کر, کر, کر سکے اگلی ان کی جو منزل آئی تو ان کے مرید تھے کوئی علاقے کے رئیس تھے ان کے بعد سے ان کی منزل آئی تو انہوں نے حفاظت کے لیے ان کو اپنے استبل کے دوس والے کمرے میں رکھا دوسرے والے کمرے میں تو انگریزوں کو جو ہے وہ ہو گئی بخبری ہو گئی تو ڈی سی آ گیا کہا آپ کیسے آگے کہ جی آپ ملاقات کے لیے آئے تو ماشاءاللہ ماشاء اللہ بیٹھے تو نکاح سنے ہم نے کہ آپ کے استبل آپ کے پاس بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں تو اس گھوڑے گھوڑے تو کچھ ہیں جن کا ہم آپ کا استبل دیکھنا چاہتے ہیں استبل میں آئے اب نے کہی اللہ اب میرے شہزن کے ساتھ میرا بیچ کا تعلق ہے اور میرے گھر سے گرفتار ہو یا اللہ میں کیا کروں اور اب میں کیا کر کیا سکتا ہوں یہ سر پر چھاپایا ہوا ہے تو لے گیا ان کو سبل میں سبل میں پھرے بوسے کا کمرہ انہوں نے کھولا میں کہ باسی بتا سکتا ہوں بات ہاتھ سے نکل گئی بھوسے کا کمرہ انہوں نے کھولا دیکھا لوٹا رکھا ہوا ہے اور پانی زمین پر گرا ہوا ہے وضو کا اور مسلح بچھا ہوا ہے کمرے میں کوئی بھی نہیں خیر نے کہا کہ نواز صاحب آپ کی ہاں یہ مسلح کیسے ہوا ہے ہیں نے کہ نماز نے کہا یہ نماز نفر جو ہے چھپ کر پڑھنی ہوتی ہے اندر کسی کو پتہ نہ چلتا ان کا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں نکل کر آیا کو رخصوص کیا تو واپس آ کر دیکھا جی صاحب مسلح پر کھڑے نماز پڑھ رہے ان کو نظر نہیں آئے ایک نقشیات میں لکھی ہوئی یہ روایت ہے یہ ہمارے گھر والے کے ماموں جو تھے یہ دوبند میں رہے ہوئے تھے اور یہ آزاد المعبود صاحب کے ساتھ رہے ہوئے تھے ملے ہوئے تھے یہ وہ رائے بند کرتے تھے اور نے کہا کہ عبد المحبود صاحب بھی اس وقت موجود تھے ان کے پاس اور کچھ اور آدمی بھی تھے ولہ عالم یہ ان کی زبانی ہے نہ کہ یاد میں لکھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب صاحب کہ غازی صاحب نے کہا کہ آپ سب دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کر کھڑے ہو جائیں کمرے کی اور یہ کلمات میں متعارف اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور خود مسئلے پر کھڑے ہو کر میں مال پڑھنے لگے اور یہ ساتھی کہتے کسی کو نہیں دیکھ سکتے ان کی یہاں تک گئے بمبئی تک پہنچ گئے جہاز بیٹھ کر سفر ہو گیا تو مکہ مکرمہ پر اب جاتے ہی انہوں نے کہا کہ دعائیں مانگ رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے وہ بلا کرتے آپ سے دعائیں مانگ, مانگ رہے تھے مانگ رہے تھے اللہ تیرا ہے ہی بچانے والے ہماری فارضو نہیں کرنی ہے تو اس میں جیل میں جا کر مرادی رحمت اللہ سے ملاقات بھی کر لی یہ نقشے یاد میں لکھے ہوئے پھر گئے تو غیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دکھا دیا کہ یہ لوگ آزاد ہو گئے اور رشید احمد کو کتاب تھما دی گی وہ پڑھائیں گے اس کے بعد اللہ قاسم رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ اشارت دی اور خود چلے گئے تو یہاں تک کہ انگریزوں کا جو فیصلہ تھا ان کو اندازہ ہوا کہ کی تاریخ کو ہم نے ختم کر دیا ہے اور اب لوگوں کو اگر پھانسیاں دی ہم نے تو یہ مستقبل کی زبردست تاریخ بن جائے گی جہاز ان کو معاف کی جائے یہ عباسی نے جو کر لی تھی جنرل عباسی نے سرگرمی ہمیں نہیں پتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے اس اپنے پروگرام کو خفیہ رکھا تھا ہمارے ساتھ کا کوئی نہیں تھا بات بات بھی نہیں تھی یہ کوئی کر رہے تھے کہ سرکاری ملازمین کو پتا نہ چلے گی کہ کمزور ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے اپنے ان کو کیا یہ جو اپنے تاریخ ہو رہے کو عام بہت احتیاطی آدمیوں کو پتہ تھا یہاں تک تا کہ تاریخی لیک سی حکومت مجھے ان دونوں میں اس بات کا مقاصفہ ہوا اس بات کی کوشش کرنا کہ پاکستان کی فوج میں عرف نہ آئے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ ٹکڑے دو ٹکڑے نہ ہو اور ان میں اختلاف نہ آئے کیونکہ اس کا جو ہے تو اختلاف آنا ملک کے سالمیت ختم ہو جائے گی اور ہندوستان ملک لے لے گا میں نے کوئی خاص بزرگ تھے ان سے کہا کہ آہ, ہم تو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج میں ریف نہ آئے کیونکہ اس پر ملک کی سلمیت کا داروں مدار ہے خیر یہ بات ہو گئی وہ گرفتار ہوئے اور جیل میں ڈالے گئے جل و جل پٹائیاں جو کی ہوئی سو so, بہت مشکل گزاری اور لوگ بھی مشکل بڑی بڑی مشکلات گزاری تو جن بزرگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا ان کا مکاشپا ان کو ہوا ہے لیکن ان کو درست نہیں ہوا ہے مطلب اتنا کچھ انہوں نے کرنا تھا لیکن اس تو کے بھائی دعائیں مانگتے رہے پہلے پہلی دعائیں مانگتے مانگتے رہے بڑے سیختے مونگتے سیکھتے رہے جی یہاں تک اس بات کا ہوا کہ پھانسی سے محفوظ ہو گیا تو ہو گیا پھانسی سے محفوظ پھر جو تو چیتے رہے چلاتے رہے کرتے رہے سب کو فکر بند کرتے رہے پھر دوبارہ اندازہ ہو کہ انشاءاللہ بھی آزاد بھی ہو جائیں گے آزاد بھی ہو گیا تو کچھ عمر بزرگوں کی وہ بزرگی کے چرچے کے لیے اور دعوے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا اس بات کو اس بات کے لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ سے مانگ مانگ کے اللہ کے حضور زور فرادیں کر کر کے جاری کا کر کے اللہ تعالی کا فیصلے حاصل کیے جاتے ہیں تو خاص طور پر جو بات طرز گرمی تھی اپنی اپنی ہاتھ کی بات پر ڈٹیں اس سے پیچھے نہ ہٹیں اور اس کو دلال کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ بیان کریں اور معاشرے میں اس کو پھیلائیں اس کی دعوت دیں اور کسی جگہ پر جذباتی ہو کر گئے تو حالات کو خراب نہ کریں آدمی جذباتی جاتا ہے اس کے ہاتھ حالات خراب ہو جاتے ہیں آخر تصبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے استدلال سے اور دلائل سے اور اپنے حق کو واضح کرتے اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے ڈٹتے ہوئے اس کے چمٹتے ہوئے اس کو بیان کریں اس کی طرف دعوت دیں خود اپنی ذات سے تقوی اختیار کریں اور اللہ کے حضور ہر وقت زاری میں لگیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یہ جو واقعہ حضرت شیخ نے فضائل لحاظ میں لکھا ہوا ہے یہ ایک زمانے میں مجینبر کا گورنر ایک بے آدمی آ گیا اور اس سے شیو نے رابطہ کیا اور بڑی رشوت دے کر نہ اس طرح ہے کہ وہ مسجد نبی کا ایک دربار بواب دروازہ بند کرنے والا دروازہ کھولنے والا بواب ہے اس نے کہا کہ ایک آدمی تھا جو کہ گورنر کے ہاں جاتا آتا رہتا تھا اور وہ میرے پاس بھی آتا تھا مجھے بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی جی تو میں اس کو اسی کے ذریعے سے دربار کا رابطہ کرتا تھا گورنر کے کہتے ہیں کہ دایا پریشان تھا اس نے کہا جی عجیب بات ہو گئی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنر نے بہت رشوت لے لی ہے شیوں سے اور ان کے ساتھ یہ طے کر لیا ہے کہ وہ فلا رات کو آئیں گے اور یہاں سے آ کر روزہ شریف کی دیواروں کو توڑ کے اور حضرات شیخین کے بدنوں کو نکال دیں گے بھائی سزید عدل اعظم اور بڑے فاروق عدیل آسم کو یہاں سے نکال دیں گے تو یہ تیسرا ہوا کہ مجھے گورنر نے بلایا اس نے کہا آدھی رات کو بس نبی میں آدمی آئیں گے اور ان کے لیے دروازہ کھولنا ہے اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کھا ہو تو میں اس کے بات سن لی اب میں اکیلا آدمی اور آدمی ایسا معمولی ملازم کہتے ہیں میں رو رہا ہوں رو رہا ہوں دوا شری کے پاس بیٹھا رو رہا ہوں میرا سارا دن, دن رونے میں گزرا ہوں یا اللہ اب میں کیا کروں میں تو بے بس ہوں میرا تنہا ہوں اور اب میرے سامنے دروازہ کھولیں گے اندر آئیں گے کبروں کو کھودیں گے کیا ہوگا میں گزاری یہاں آج رات ہوئی اور دروازے پر دستک ہوئی میں درگ میں گیا دروازہ میں نے کھولا تو چالیس آدمی کدالے اور پھاوڑے لیے ہوئے بیلچے لیے ہوئے کھڑے میں کیا کر سکتا تھا در ان کو دروازہ کھولا ادھر داخل ہوئے اور یہ جماس ندی کا اگلا ایسا ہے جسے السلام اسلام کے لیے جاتے ہیں بحب السلام سے داخل ہو کر جاتے ہیں کہ چلنے لگے یہ یہاں تک حضور صلی اللہ سنگھ کے ممبر اور قبر مبارک کے درمیانی جگہ جو یہاں پر آئے اور زمین پھٹی اور چالیس کے چالیس آدمی نہ اپنے کدالوں بیلچوں کے گھنس گئے اس جگہ پر ابھی بھی کالی سنگ مرمر کی سیل رکھی ہے لگی ہوئی ہے کاجینوں کے نیچے کبھی اس کی صفائی ہو رہی ہے کھڑا ہو تو اس کو اٹھاتے ہیں تو نیچے اس جگہ کا درمیان سر صاحب اور میں نے دیکھا کہ دس گیارہ بجے کے قریب لوگ کم تھے اس زمانے میں تعداد میں کم آپ اس میں پچہتر کا واقعہ ہے تو ہم وہاں پھر رہے ہیں جسے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کون سی جگہ ہے تو ایک سفید بزرگ پگڑی باندھے ہوئے خاص ولی اللہ سے نظر آ رہے تھے دونوں کو دیکھا ہم نے کہا اور چلے گئے تو ہم نے جلدی سے انہوں نے کالی مٹائی تو نیچے کالی سلف موجود تھی تو یہ کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی دعا اور فریاد سے اور زاری سے اللہ تعالی سے فیصلہ کرا دیا وہ کنگ کیسے دعائے ان اللہ حبل ال ان اللہ حبل بلحین دعا اللہ تعالی چمٹ چمٹ کر مان کرنے مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے بچہ مان کہتا ہے کہ میں روپیہ لوں گا اس کو تھپڑ مارتی ہے پیچھے گرتی پھر آگے چمٹتا ہے پھر اس کے دامن کو پکڑتا ہے پھر اس کو گراتی ہے پھر دا کرتی ہے کہ ہو جاؤ پھر آ کر ہے دامن کو پکڑتا ہے یہاں تک کیا کر ماں کہتی ہے جب کیا کریں اس کے ساتھ اس کو آخر اد دیتی ہے، دیتی ہے اسے. تب اس کی جان چھوٹتی ہے اللہ تبارک دعا میں چمٹ چمٹ کر مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے فریاد کرتے کرتے اس سر پر اٹھا لے آسمان کو جی بابرا حضور کر آسمان سر پر اٹھا لے, لے. اتنی فریاد کرنا اگر دیکھیے کوئی بازار میں چیز کے بہت آدمی مارتا ہے اور کی چیخ مارتا ہے سب متوجہ وقت چلے جاتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے اس کا ساتھ دے آج کیسے اللہ کے کی حضور مانگنے کے لیے آدمی بس فریاد یہ ہے اور اللہ سے مانگے ٹھیک ہے تو ان کوئی دور نہیں ہے کہ نتائج اصلم نہ کریں ہمارے پہلے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا ہم کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے ہم کو بازو سے کر لیں گے ہم اس سے کر لیں گے اس سے کر لیں گے تو اللہ تبارہ یہ دعا پسند نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا قدر جو ہے تو آج بھی کی ہے آجی کی ہے خستہ حالی کی ہے بےشارگی کی ہے فارسی کے شہر تھا, تھا چار چیز آور دام شاہ کے درکن تیس آجی آج جدر آج عذر و گناہ آبردام آج دی بے چارگی ازرو گنا دان اے شیر شاہ عالم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شہر شاہ عالم چار چیزیں میں لے کر آیا ہوئے ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں ہیں تو آپ کیسی خبر کی بات ہوگی آپ کے خزانے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ واضح نہیں ہے آج درمانگی درماندہ ہونا بے چارہ ہونا ازر ادھر وہ کرتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا ہے محتاج کے پاس ازر ہوتا ہے اور گنا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے کہ چار چیزیں آئے ہوں یہ چار برتن گناہ پر ندامت اپنا بیچارہ کا سوپر ہونا اور اس پر آزادی کا ادھار کرنا یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے آج بے خیادگی گرماندگی اور ازرے گنا گنا پرنچانا تو بتائے جانا اور مانگنا اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی مصیبتوں سے نکلنے کے آلات پیدا کر دیتا ہے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے تو صرف صف ہو جاتی ہیں مسئلے حل ہو جاتے ہیں مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں تو اللہ سے مانگیا آج Oh, no, no, no.